بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب معرفت نامہ و الترتیب امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظہ اللہ تعالی تعارف الحمد رب العالمین اللّہ محمد ممد علیہ سید محمد السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ حضرت سید احمد شہید رحمت اللّہ علیہ کے درجات بلند فرمائیں وہ جامع الکمالات شخصیت تھے ان کی جہادی خدمات الحمد معروف و مشہور ہیں ان پر بہت کچھ لکھا جا چکا اور انشاءاللہ مزید بھی لکھا جائے گا جب کہ ان کی علمی خدمات پر ہمارے زمانے کے محقق عالم دین حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض یادگار مضامین رقم فرمائے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دو تصانیف خود ان کی حیات میں شائع ہوئیں نمبر ایک تفسیر سورہ فاتحہ نمبر دو حقیقت الاصلاد یہ دونوں رسالے پہلی بار حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں سن بارہ سو سینتیس ہجری کلکتہ سے شائع ہوئے حضرت چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں رسائل پر تحقیقی تبصرہ رقم کیا ہے اور ان رسائل کو ان کی بالکل اصل شکل میں شائع فرمایا ہے انہوں نے ان رسائل کی عبارت جیسے تھی ویسے رکھی اور یوں اس علمی ادبی امانت کی حفاظت کا حق ادا فرمایا قارئین سے گزارش ہے کہ حضرت چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ضرور حاصل کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں کتاب نام ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اردو تصانیف اردو ادب پر ان کی تحریک کا اثر اور سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کا فقی مسلک صرف پچانوے صفحات پر مشتمل یہ مختصر سی کتاب دریا درکوزہ ہے اور اسے الرحیم اکیڈمی لیاقت آباد کراچی نے شائع کیا ہے اس کتاب میں موجود حضرت سید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں رسالے مسلمانوں کے لیے از مفید ہیں مگر ان رسالوں کی زبان موجودہ دور کے لحاظ سے کچھ مشکل ہے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان مبارک اور مفید رسائل کو قدر آسان کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچایا جائے چنانچہ ہم نے تفسیر سورہ فاتحہ مکمل آسان زبان میں لکھ دی ہے اور حقیقت الصلاع کو خلاصے اور حواشی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے اب یہ تحفہ اور ادنا سی خدمت حاضر خدمت ہے اللہ تعالیٰ سور فاتحہ کی سمجھ ہر مسلمان کو نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو مقبول اور جاندار نماز نصیب فرمائیں حضور قلب والی نماز یہ ان دو رسائل میں حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے اللہ تعالی نے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عجیب شان والی تاثیر عطا فرمائی ہے کہ ان کی دعوت سیدھی دل تک پہنچتی ہے اور دل کی دنیا بدل ڈالتی ہے ہمارا یہ مختصر سا مجموعہ در حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تصنیف کا فیض ہے مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہم نے ان کی تصنیف سے کچھ نکات کی خوشہ چینی اور کچھ مفید اضافات کیے ہیں اور حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ نافع بیں